رحمان رحیم سامنے اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو بتایا باقی ہر آنے. غلطی کرتا تم نے ضرور غلطی کرنے والوں کو پکڑنا ہے اس کو پکڑو جو غلطی کرتا ہی نہیں کہنے رہا نہیں جناب میں نے تین چار حوالے دیے اس کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے مضمون لکھا نوائے وقت میں چھو اس کی تاریخ میں اور آپ نے شاید پڑھا ہو دی. اس میں کہا کہ یہ بڑا آلہ اور سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ حکمران وقت بادشاہ سلامت کو عدالت میں طلب پڑھا ہے آپ نے یہ مضمون ایک لاہور کے مفتی صاحب نے انہوں نے یعنی میری تعید کی کہنے لگے کہ بادشاہ وقت کو یا حکمران وقت کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا جو بھی جی چاہے کر دے قتل کر دے تب بھی معاف کوئی خدا نہ خواستہ برائی کا ارتکاب کرے تب بھی اس پہ کوئی حد تاری بادشاہ نہیں نے کہا یہ بٹو صاحب کو بچانے کے لیے بتاوا نافذ کرنا چاہتے ہیں ملوم ایسا ہی ہم نے کہا پھر ہم نے یہ بات نہیں ماننی میں نے پھر کہا تو نہیں ناراض ہوئے دوست میں نے کہا وہ کسی پہلے ویسے ہی عامی سے شاعر نے کہا تھا کہ مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطل منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہ بھی ہوں میں نے کہا نہ کھلواؤ کہنے نہیں ضرور میں نے کہا ساری کائنات کے حکمران ساری کائنات کے سلطان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 اس سے بڑا وجود کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا جو ممبر کو تشریف فرما بستے ہو ہے صحابہ کا جم کٹا ہے تم بھی دلیل لاؤ ہم بھی دلیل لا صحابہ پہ ٹھہرے کائنات کا امام رشاد کرتا ہے لوگوں میں نے لمبا عرصہ تم نے بولا کئی سال کی نبوت کی عمر رسالت کی پیغمبری کی امامت کی قیادت کی سلطان بھی تھا قائد بھی تھا میرے لشکر بھی تھا میرے کاروان بھی تھا قاضی بھی تھا ملق بھی تھا مکمل بھی تھا ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی صحابہ کی چٹیاں آکائے کائنا پیشہ کرنا لوگوں سنو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 کسی کا اور خدا تیری قدرتوں کو قربان تو نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ رہے لوگ سمجھے کہ اسلام کی نظر میں قانون کی اور انصاف کی اربل کی حیثیت کی ایک آدمی اٹھا کہا کہاں مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی صحابہ ہم سڑپ اٹھے کون جو شہنشاہ تعینات کو کہتا ہے رحمت اللہ عالمی کو کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی اٹھا اور تمہاری زبانے میں تبل آؤ والی باہ کی بات آئی ہے تو واقعہ سن لو حضرتانہ سے ساتھ فرماتے سب کہو رضی اللہ ہو تالان ہو آکا کی دس برس خدمت کی دس برس چاکری کی دس برس نوکری کی انس اپنے آکا کو کیسا پایا کہا دس برس کے عرصے میں کبھی اس تک نہیں کہا زبان سے کبھی سخت اور تلخ بات تک نہیں نکلی فرمایا اٹھا ایک آدمی مجھے تکلیف پہنچی کیا, کیا ایک دفعہ آپ نے مجھے مارا اور دیکھو سلاطین کو مبرہ کہلانے والوں ہم اگر کہیں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 چھڑی پھینکی اپنے ہوش مزود کے جسم اتھ ہر پر رکھ لیے چومتے ہوئے کہا میں نے تو یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ لب جس میں ہر کو چھو جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے یارو کہ یہاں اگر سید کونین رسول فکلین لامرا نہیں مبرہ نہیں ڈر نہیں بالا تر نہیں قانون سے تو تمہارے حکمرانوں کی بساط تم یہی کہو کہ خدا ہم اگر یہ کہتے ہیں تو قصور کیا کرتے ہیں کہ نہ آلمگیری نہ جہانگیری لانا ہے تو کملی والے کا قانون لاؤ اور روٹی تو محمد کے نام پہ کھاؤ اور قانون عالمگیر کا نام فون کرو خدا کی قسم تم ہی کہو کہ یہ قصہ کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گپت اور نہ میرے سالت پہ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ ہیں دعوت و ارشاد کی مسنت کے امیر آپ نے نام رسالت پر کمائی کی ہے اور آپ نے چادر زہرا کا سہارا لے کر ابو سفیان کے پوتے کی گدائی کی تم نوٹی کسی کے نام کی فتوا کسی کے نام ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں میں آبرو اگر ملی ہے کائنات کے مسلمانوں کو تو محمد کے اس گرامی سرورے کائنات کی داتیاں پر آئی انہوں نے کائنات کو راہ ہدایت دکھلایا ہمیں عبرو ملی مگر آج ہم بھی کسی بک کے سامنے سجدہ رہ ہوتے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے بک کی جگہ توجہ رکھ لی ہے ہمیں تو پڑتا کہ ہم نے کہا کہ جھکاؤ تو خر اس کے آگے جھکاؤ کہ کائنات میں سنا ہمارا مطلب یہ ہے اور ہم اس کا پاس کاف میں اظہار کرتے ہیں اہل حدیث کی گردن کائنات کے جوابلہ کے سامنے تو سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے فرون کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے نہ ہماری کسی فرون کے سامنے جھکے نہ ڈھیری کے سامنے جھکے تمہیں مبارک ہم نہ جھکائیں ہمیں جھکانا آتا ہی نہیں کہنا اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرنا یہ بڑے گستاح تھے اللہ پوچھے گا ہم کہیں گے اللہ پوچھو کیوں گے گستا بڑے گستاخ تھے اللہ کیوں گستاخ انہیں جی بڑے گستاخ تھے اللہ ماجرا کیا ہے وہ پلا قبر سے گزرے ماتھا نیچا ہی نہیں کیا اور ہم کہیں گے آخو اللہ مولا سن لے اگر ماتھا جھکانا ہوتا تو مدینے والے کی قبر پہ نہ جھکاتے اور جھکانے کو دل بھی چاہتا لیکن مدینے والے کا فرمان یاد آ جاتا لال اللہ الود امنسارا اتو قبوریا ہے مساغ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لانت کر کہ وہ جب اپنے نبیوں کی قبروں سے گزرا کرتے ہیں تو مافے ٹیکتے ہوئے گزرا کرتے تھے اللہ ہم نے تو مافا ٹیکنا چاہا نہ ٹیکنے دیا نبی نے اور اگر نبی کی قبر پہ مافا نہ جھکا تو اور کس کی قبر پہ جھکے اور یہ تو وہ قبرے اثر ہے کہ جس کے اندر وجود ایمان ہے کہ سالم ہے اور باقی قبروں کا تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں اور مجھے تو خدا کی قسم یہ لسوڑی شاہ تموڑی شاہ پسوڑی شاہ سن کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے ہی نہیں تو اندر کیوں کہ اللہ کے دوست کا نام کبھی برا ہو سکتا کیوں نہیں کبھی کسی ولی کا نام پسوڑی شاہ ہوا ہو نہیں سکتا سنو دلیل میں دیتا ہوں تصدیق حضرت سے کر دینا ہو نہیں سکتا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو اور پھر نام ہو ولی اور نام گوریشا ولی نہیں بلا ہوگا دلیل مجھ سے سنو میرے آنکھا جب آئے ایمان نہ تھا میرے آقا جب اس کائنات میں رونق فروز ہوئے کفر تھا جہالت تھی تاریخی تھی شرک تھا تھا کے نہیں تھا تھا کہ نہیں تھا ماقن کا تدری مل کتاب مل ایمان کچھ نہ تھا نام کا مسئلہ درپیش ہوا آمینا کے گھر بچہ ہوا رب نے کہا آمینا کے گھر بچہ نہیں ہوا خاتم النبیین ہوا ہے کہا نام رکھو سوچا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 اور جس کے سر پر رب کا سایا اس کا نام بھی رب اونچا ہی رکھے اس کا نام بھی کبھی گھوڑے شاہ ہو oh, ان کو تو رب آسمان کی بلندیوں سے ہم کنار کرے اور تم ان کو نو انسانی سے نکال کر جانوروں میں ڈالو گھوڑا تو کبھی انسان کا نام نہیں ہوتا چموڑی اور لسوری انہیں گا جانور بھی نہیں بے جان کا نام رکھ دو لسوری شاہ کیا نام دوستو ان کی محبت کا ہم سے تقاضا نہ کرو ہمیں محبت ہے اس سے کہ جس کے بارے میں جابر نے کہا رضی اللہ ہو سب کہو رضی اللہ ہو دالان ہو کہ ایک دن میں نکلا مدینے میں چاندنی چھٹکی ہوئی اس کے سحر میں مشہور اس کی جاسبیت اس کی دلکشی رہنا مجھ کو لبھائے ہوئے چلا چلتے چلتے قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھے دیکھا کہ ماہ تمام اپنے شانہ آئے مبارک پر سرخ چادر اوڑے ہو ہوئے اور جابر کہتے ہیں میری نگاہ آسمان کے چاند سے پلٹی اور صاحبہ کے چاند پہ پڑی تو بے اختیار ہو کے کہا کہ من بج ہے کل منی ہے اگر چاند کا حس ملا ہے تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملا ہمیں تو اس کے چہرے کے دیکھنے کے بعد کسی دوسرے کے چہرے کے لیے کوئی ہوس باقی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 یازین آمنو لاطرفاؤ کم فوت فوتن نبی ولاجہر بال قول کا جہر باب کم بے بات انتہا ان کم مان تم لا تشرول حضرات حقیقی بات یہ ہے کہ میں خود بھی انتہائی تھکا ہوا اور میرا کلا بھی تھکا ہوا ہے جسم بھی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 ساحوال کے جلسہ سیام آن کے انتظامات کے لیے دفتر پہنچا کہ اتنی دیر میں خبر آئی کہ ہمارے جماعت کے نامور عالم اور حدیم حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے امیر اور ہماری جماعت کے انتہائی نامور بزرگ اور سرکردہ علماء میں سے ایک تھے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 میں میرے لیے پہلی دفعہ ایسی بات سننے میں آئی ہے ہم نے اس لاہور میں اللہ کے فضل و کرم سے اٹھارہ سال بتا ہیں ان اٹھارہ سال میں پیپلز پارٹی کی جابرانہ حکومت کو بھی دیکھا ہے اور یا, یا خان کے دور کو بھی دیکھا ہے ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے اور اب زیال الحق کا دور بھی دیکھ رہے ہیں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 جو جی ویت کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی کی موت و حیات کی مالک ہو موت و حیات کا مالک اگر ہے تو صرف رب بے سلچلال ہے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے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 کائنات اس کو مان لے اہل حدیث کا پرسن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے ہے نہ کسی کو دھمکانا جائز ہے ہاں مسائل پہ اختلاف ہوتا है. ہے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں لوگوں کو بھی حق ہے ہم سے اختلاف کریں جس کے اندر اختلاف برداشت کرنے کا مادہ موجود نہ ہو ہوں گے جو مسل کے آلے حدیث سے وابستہ نہ ہوں گے مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسل کے آلے حدیث سے وابستہ ہیں میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا میری دعوت سب کے لیے عام ہے میں یہ کہتا ہوں سن لو ہم کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے ہم کائنات کے باسیوں کو کسی عظیم کی اگمت نہیں منواتے ہم کائنات کے لوگوں کو اگر بلاتے ہیں تو ربے کبریا کی طرح بلاتے ہیں کے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ کی گنجائش ہو کبھی کوئی من یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیالہ مکمل بھرا ہوا ہے مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک کطرا بھی نہ ڈالا جا سکے اگر ایک کترے کی بھی گنجائش باقی ہو پیالہ مکمل بھرا ہوا نہیں ہے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 آسنم ان کلم پرا تتوائج من کلم تلے دن ساؤ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور تجھ سے حصول وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آقا آتا حسن کی کیا تعریف کروں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش میں روزے ازل میں جو کی مانتا ہوں